الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والسلام على نبيه وآله وأصحابه الذين هم المؤمنون الصادقون الصديقون بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله يزوى الحمان الرحيم فمن يدفر بالطاغوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالغروة الوثقى آمنت بالله اسقدق الله مولانا العظيم واسقدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسقدون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل على محمد تسلیما بسم الله والسلام عليك الله لوبل شریف دا جلسہ شریف مدور فرما کے جناب مخاطب شرف طرح دی, دی خدمت قبول منظور کر گرامی کچھ دن تو کلماتی باہر تفہیم جاری مختلف نے اللہ شاہیف دی, دی, دی تفسیر اور سادہ مانا جاون کوشش کی ہوئی انو ضروری سمجھنا ہر مسلمان تک پہنچنا فرض بنتا ہے کیونکہ کلما حریت اور آزادی کا ہے اگر کوئی بندہ کلمہ طیبہ مفہوم سمجھ لے. خالی عربی تک نہ, روے. خالی لغوی تک نہ روے. دا سے ہی مرادی مانا سمجھ لو ممکن ہی نہیں دنیا کسی کافر دا غلام رو یعنی احتقادی طور تزاد ہو جیت اور آزادی کا کلمہ ہے لفظ اربی معتبر نہیں ہوں مانا دیکھا جائے اگر ایک آدمی الفاظ کا ان لفظوں سے عورت جدا ہو جاتی تو چاہے مخارج میں چاہے طلاق آخ ہر تلاک کیونکہ معنی ویخ تو اگر ایک آدمی کلما ہے پڑھی دا معنی مفہوم جیڑا شرح رسول قرآن چاہد پتہ ہی کوئی نہیں ہی نہیں جانے تو تو ناشیر نے اس موضوع یہ کوشش کی جو کلمے کا معنی مفہوم ہے قرآن کے مطابق سوا لکھ مطابق تمام اولیاء دے مطابق تمام علماء ما مطابق, علماء دے مطابق، کی طرح. عوام اناس اس معنی تو توجہ نہیں کچھ لوگ ایسے کرنا ہی نہیں چاہتے اگر کوئی کرا تا بھی نہیں کرنا چاہتے تو عوام نے غفلت دور کرنے اور جیڑے وہ بد باتیں دے. دے دے. دے خورانا چیز دسنا ضروری دوستان گراہمی ممکن ہی نہیں کہ جیڑا قرآن ہر چیز دا واضح بیان ہوئے اس دے اندر کلمہ دا بیان نہ ہوئے کہ ممکن ہی نہیں. سوال کرو یار کلما تیبہ کی تفصیل قرآن کی جگہ تھی قرآن نے کلمہ طیبہ دا مانا کتنے دسیا اللہ اکبر و کبیرہ یقین جاننا جسل غفلت جہتے تو, تو دعویدار نے بہتے شرک چی بہتا پٹھا پی تو میرے دوستو قرآن مجید فرقان حمید نا کلمہ طیبہ دانا اور تفسیر اگرچہ میں مختلف مقامات پیش کر چکے ہیں لیکن ہر مقام تے کچھ نہ کچھ اضافہ اور فرق موجود جابت جناب جاند کلما طیبہ دو حصے نے توحید والا, ایک رسالت والا ہے لا الہ الا اللہ توحید والا ہے محمد اللہ رسالت والا ہے ایس وقت اصان توحید والے حصے دوتے کلام کرنی, لا الہ الا اللہ دوتے کلام کرنی <araisa> لا, لا, لا ایک الा الा ایک yes, دو دے دو حصے ہیں ایک حصہ نفی ایک بات आ आ एक Así, एक الا اللہ دوسرا یہ نفی ہے اتے میں تمبی کرن لگا تہلی بار, بار ہی سنی عام ترجمہ ہوتا ہے اللہ, خرم اللہ, خرم خرم خرم خرم اللہ کے سوا کو کوئی معبود, معبود نہیں یہ صحیح نہیں ہے کلمہ طیبہ کا یہ معنی نہیں جو کرتے ہیں غلط کرتے محبود اس میں مفعول ہے اس میں فائل اور اس میں مفعول جو ہے نا وہ جاری پر دلالت کرتا ہے لا معبودہ کا معنی بن جائے گا جس کی عبادت ہو رہی ہو وہ اللہ کے سوا نہیں یہ تو کل بنے گا ہزاروں کروڑوں لوگ ہندو غیر مسلم لوگ اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں تو لا معبود اللہ معنی کریں گے تو وہ تو غلط ہو جائے گا وہ تو کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو رہی تو بھائی اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں عبادت کے لائق نہیں عبادت کا حقدار نہیں مگر کرتے پہ کرنے پہ حقدار کوئی نہیں نا سمجھ نہیں آئی گل بولو بولو یہ مانا کرنا کہ لا اللہ یہ سیئے نہیں لا مستحق للعبادت اللہ اللہ کے سوا کو عبادت کا مستحق نہیں یہ اس کا مانہ انہیں جڑا کہ عبادت حق دار مستحق کوئی نہیں اس دے اندر توجہ اس دی اللہ جان دیا تر شان نے ان شاناں شانہ غیر تو نفی مقصود ہے اگر ان میں سے کسی ایک شان کو بھی غیر کے لیے جائز سمجھے تو مشرق کے بار بار سنو سمجھو تو دل پھر سمجھ سی تو علاوہ یہ نوی گل جناب واسطے آ جس وقت آخو گے اللہ تعالی تو سوا کوئی عبادت کا دا حقدار نہیں تو اس دا اے بنے گا کہ اللہ تعالی دیا تر نے خاص وہ تینے اللہ واسطے بند نے اللہ واسطے مخصوص نے اللہ تعالی تو سوا کسے اور واسطے اگر کم منے کافر پھر ایک اللہ دا رب ہونا رب من پالن والا اللہ کائنات بادشاہ یہ بھی اللہ واسطے مخصوص کسی اور من ایک جس, کی, جس عبادت کی عبادت کی جائے جس, جس, جس, جس دی عبادت کی عبادت جائے یہ بھی اللہ واسطے مخصوص ہے کسی اور واسطے منعقدہ تو مشرک ہو تین یہ تین شان شان ربوبیت شان مالکیت یعنی حاکمیت اور شان تین شان اللہ خاص جسے ایسا کہ لا دطلب انہوں دی شان تو نفی اور جسل ایسا کہ شانا اللہ واسطے ثابت کرنا مقصد آگے یہ سمجھ یعنی مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں عام اس کا معنی ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے بس یہ جہالت ہے یہ بدھو کاؤں میں سمجھتے کلم ہے لا رب الا اللہ لا الا <sponges> اللہ <marvelous>. <monsters> <Hash material weather> لا مستحق اور دیکھو دا رب خاص ہونا اور اس دی لفی ہونا اللہ نے ادھر الحمد چ رکھ ادھر سورت ناس رکھے رکھا یعنی ابتدا قرآن چی مانا ہے اور انتہائی قرآن ہوئی مانا ہے اللہ حل شانو فرمانا فرما فرما فرما فرما فرما فرما فرما الحمد, شریف شریف شریف الحمد رب الرحمن الرحیم مالک الدین و کنیا نستعین رب ال ملک یو کے مانک رب الناس سارے جہان کا پالن ہے ملک رب العالمین سارے جہان کا پالن آلک یو الدین بادشاہ عبادت بھی خصوصیت یہ ہوئی تریے شانا پھر سورت ناس آخری برب الناس ملے الناس الہ ہنا اب رباس آ گیا ملک اللہ تو مشرک ربے طرح اگر کوئی حاکم اللہ تو سوا کسی کافر مشرک اگر عبادت حقدار کسی ہوجے مشرک تئیے ادھر وضاحت اختصار انتہائی دے اندر وہ الحمد والا مان سالا مان اللہ نے رکھ دل ہوں توجہ اس سمجھن تو بعد دوسرے لفظ رب لا رب الل اللہ معنی بنیا لا رب الل اللہ لا الل اللہ لا مستحق للعبادت لے الل اللہ قرآن مجید نے تین دفیا نور ارشاد دے قرآن, دے، قرآن دے نال تفسیر ہو رہی ہوں کلما تالکل اتے لفظ جہتائی زلیل کرنا بہت خچ کر شخص تاغوت نال انکار کرے تاغوت دا منکر تاغوت نال کفر کرے یوم باللہ اور اللہ پر ایمان لائے تاغوت کے ساتھ کفر کرے اور تاوت کیڑا جیڑا کیڑ اللہ تو سوا رب توجہ جیڑا رب بنن کی کوشش کرے اور دعویٰ کرے وہ بھی تعوت جو اللہ کے مقابلے میں حاکم بننے کی کوشش کرے وہ بھی طاقت جو اللہ کے مقابلے میں عبادت کی طرف بلائے وہ بھی اللہ پھر سمجھو رب ہونے کا دعوی کرے تاوی تاغوت حاکم ہون کا اللہ کے مقابلے میں دعویٰ کرے تا بھی اور عبادت کی طرف بلائے اپنی یا کسی کی اللہ کے مقابلے میں تو بھی تاغوت اللہ فرماتا ہے سب تاغوت کی نفی کرو ان کے ساتھ کفر کرو ان کا انکار کرو پھر اللہ کو مانو تو پھر فرمایا تم نے رسی پکڑ لی جو نہ ٹوٹنے والی ہے وہ کون سی رسی ہے جس کو کل مائیں طیبہ کہتے ہیں بولو سبحان اللہ سمجھ آ گئی تر انکار چاہیے ترائے انکار تین انکار کرو گے تو پھر جا کر تاغوت کا انکار بنے گا اور تاغوت کا انکار بنے جب پایا جائے گا تو تمہارے کلمے کا مٹھ پایا جائے گا کلمے دا آغاز تاغوت دا انکار تین اگر, اگر کوئی شخص ربوبیت کسے کسی سمجھے مشرک تاغوت کا مقر ہے منکر نہیں اگر کوئی شخص حاکمیت حق اللہ تو سوا کسے ہے مشرک مشرق کیونکہ تاغوت کا منکر نہیں اگر کوئی شخص عبادت کا لائق کسی نو سمجھتا ہے تا بھی مشرق کیوں کفر بھی تاغت نہ پایا گیا کفر بھی تاغت واسطے ضروری جنو جن تاغت آخنا ہےتقاد مننا نہیں تاغت اللہ نے فرمایا اس کو نہیں ماننا تاغوت دی وضاحت قرآن لال اصل مسئلہ ہی وہی طاغت کنو کہ عام لفظ بولیا جاتا حکومت یہ جہاں بولیا جائے او ہی سمجھنا بڑا اور یہ وضاحت ہو جائے اے نو سمجھ لیا جائے تے بھی کسے طرح بھی بندہ وابستہ نہیں رہ سکتا او دا وفادار نہیں ہو سکتا اے وابستگی اور وفاداریوں نہ چیری جنا چیر کلما تھے بات مفہوم ماننے تو اور تاغوت تاغت اللہ اکبر و کبیرہ تو عرب ہو یا اجم ہو تیرا لا الہ الا ساڈا کلندر کا ہو تو فرماؤں تبو یا تیرا لا لغت الہ الہ غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی اے سونے اللہ نے کلمہ تیے بہن رسی فرمایا جل پانی چھوٹا ہو جانا دریاوا دریا چناب کے کنارے دے ہو دریاو کا پانی چھوٹا ہو جاوے رسا بند د ف کے چلے جا ادھر ادھر پانی ڈونگا ہونا یہ کلما تیبہ مضبوط کیا مطلب دنیا جہان کا پانی ہے ادھر ادھر بڑی ہلاکت نے اس کلما تیبہ کی رسی ایک تیرے ہاتھ چ ایک رب, رب پڑتا لگا جا رب تک پہنچ جاگ گا منہ مان د اللہ کلمائے کلمائیں چیا کہ کسی کو رب نہیں سمجھنا جو اللہ کے سوا رب بنے وہ بھی تاغوت ہے کسی کو حاکم نہیں سمجھنا اللہ کے مقابلے میں جو حاکم بنے وہ بھی تاوت ہے کسی کو عبادت کا حقدار نہیں سمجھنا اللہ کے مقابلے میں جو خود کو یا کسی کو عبادت کا حقدار سمجھے وہ بھی تاوت ہے اور کلمہ میں بتا دیا گیا کہ تابوت کی نفی کرو تاوت کا انکار کرو تابوت کو نہ مانو اللہ کو مانو یعنی رب بھی اُن سمجھو حاکم بھی او سمجھو بولو بولو بولو رب بھی ہاکم سمجھو،, سمجھو اور عبادت لائق بھی سمجھو، مومن جے، صاحب جے تو ہون لا الہ اے ہو گئی تاغوت فی قرآن جو فرما رہا ادھر فرمایا سو مئی یقر بتاغوت باللہ جو کفر بھی تاغوت, کفر تاغوت کرے تاغوت, آنے تاغوت آنے کو نہ مانے اور اللہ کو مانے یہ دو چیزاں ادھر نظر کفر مانا انکار انکار نفی تاغوت نفی تے اللہ ہی تے آیا نظر پاؤ گے انکار نفی موجود لا علاحر اللہ بہداہ شریق دان اقرار اس اللہ دے اندر تو معلوم ہوا قرآن قرآن اس آیت مبارکہر بے آئی نے کلما طیبہ دی تفسیر اور مانا موجود ہوں سمجھنا تاغوت کنو کہ ایسے بڑی چکر بازی ہوئی کھڑی عام لوگ یہ کہتے ہیں وہ جی سجدہ رسول اکرم آئے تھے تاغوت بتوں کو کہتے ہیں بتوں کا سجدہ چھڑانا مقصود تھا جدوں کا سجدہ لا الہ الا اللہ پورا ہو گیا مانا پایا گیا بندہ مباحق ہے اگر یہ آخر گئے کہ کلما جی. جی. جی تیے اندر ایک یہ مانا بھی ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ کہنا کہ یہی مانا ہے اے بڑی بڑی لعنت ہے یہ تو بڑا بڑا دغا بازی الہ کے اندر ایک گل ضرور موجود ہے کہ اللہ کے سوا سجدے اور عبادت کسی طرح کی بھی اس کا قابل حقدار کوئی نہیں لیکن یہ سمجھنا کہ صرف یہی ہے اس میں یہ غلط اس کی نفی نہیں ہے خالی دی نفی ربوبیت ان بھدو نو پوچھو اگر بند رب سمجھ دلہ کسی ہاکم سمجھا اللہ وہ مشرق نہیں وہ مشرق اس خالی عبادت دی گل کیوں کر دے تو نہیں فرمائی نہیں یعنی خالی سجدہ جڑا ہے اس دی غیرتوں نفی جڑی کیوں کر دو کیوں مان خالی باقی نفیاں کدھر جان گیا لا الہ الا اللہ تین قسم کی نفی لا الہ کے اندر رب بھی کوئی نہیں حاکم بھی کوئی نہیں عبادت لائق بھی کوئی نہیں یہ ترے نفیاں ملتی لا علاح کا مانا بول دے نہیں جی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رسالت نبوت کیا ہر نبی دی رسالت اور نبوت اندر خالی سجدہ غیر کا چڑانا مقصد نہیں سی غیر دی حاکمیت چھڑانا بھی مقصد دے غیر دی دا انکار وی مقصد دے اور غیر دی عبادت اور سجدہ چھڑانا تینے مقصد ہر نبی جڑا کلمہ لے کے نفی غیر تو تین چیزاں نو ثابت کرنا اللہ واسطے ہر نبی کلمے موجود سی تا کر کے ہر نبی دی تاغتہ جوڑ گئی تسا خود سمجھدار ہو توجہ نہیں فرمائی نہیں امبیا لحم السلام خالی سجدے نہیں چھڑائے خالی سجے نہیں چھڑائے چڑائے رو مالیا جنگ دس سجدے نہیں خط لکھنے ایسے ایسے حاقم نو سجدہ غیر نو نہیں کرتے جو اہل کتاب ہیں وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے پھر جنگ کا واسطے دے نہیں جی ہوں اللہ کا قرآن خود دسے گا قرآن دسے گا کہ تاغوت کون ہے بتنے یا اللہ کے مقابلے میں حکومت بنانے والے ہیں. قرآن دسے گا اور بالکل موٹے اگلے دن میں جتوئی بیان کیا ضلع مظفر گڑھ اس فورن رینج جائے سورہ نساء آیت نمبر ست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 خطاب, خطاب, خطاب, خطاب. ان لوکا نو کہ جی نو سجدہ کرتے سن یا نوئے کے جڑے بوتا نو سجدہ نہیں سن سجدہ کر دے. اے آپ سمجھ لیا جی تو اس پہ پیمانا پتا لگ جائے گا اللہ فرمان محبوبہ یزو میرے گمان کر دانے قبل جڑے گمان کردے کیسا ایمان لانے ہیں ایمان رکھنے اسلام اللہ دا مطلب لفظ پید دسد گل کلم پڑھنے بوتھا کی پوجا کرنے نہیں لوگ گھتے اتارے چاہتے اراد رکھتے نے ایا تہا کموئل کہ فیصلہ کراؤں جگڑا لے جان ہاکم بنا کریما پی دس دی کلمی پڑن آیا گل ہو رہی ہے بتانا پوجا کر گل نہیں ہو رہی رب دس رہا ہے کہ کیسے عجیب مسلمان نے جڑے دعویٰ کرتے نے اصا مسلمان ہے اصا کلمہ گو ہے ایسا بوتانی پوچھا نہیں کر دے ایسا تھا اے بے توحید ہیں اللہ فرما دائے پیسے عجیب کر لے ایک پاسے آن دینے ایسا تھا اے بے توحید ہیں ایمان والے ہیں تجھے پاسے جدو جھگڑے دیواری آوے فیصلہ تاغوت کو لے جان دینے آیا کریما نے صاحب دسیا اللہ تعالی اعتراض کر رہا ہے تنقید فرما رہا جڑے کلمہ پڑھ کے سجدہ نہیں عبادت نہیں کرتے لیکن غیر دی کردے تا بتا فیصلہ کرا جھگڑا لیا تو خد سمجھدار کول کوئی کوئی کلمے دے کول جھگڑا نہیں لے جاتا ہاں کلمے پڑنے والے اللہ نے مقابلے دے اندر. یہودیاں دیا جھگڑے لے نے فیصلہ دے نے. دے حکومت ماندے نے کریما سبب کا شرب یہ والے سن وہ بن شرف یہودی نو حاکم کے بنا آ کے فیصلہ ادھر کرانا جاندے سن اس وقت اللہ نے آیا کریما اتاری معلوم ہوا اللہ دے دے کسے ہور نو حاکم بنا دے یہ اومئی مشرے کے جو میں سجدہ ہو اور نو کریں کہ اللہ دے مقابلے جڑا حکومت بنانا لائے انہوں اللہ نے تاغوت فرمایا ہے اللہ دے آپ اندیا مسلمان صاحب توحید او دو ہی بنے گا کلمہ دے ایمان او دو ہی ہوئے گا جس وقت تاغوت دی نفی کر گے آنکھیں کدھی جھگڑا ایتر نہیں لے جاؤں گا جدو ہی فیصلہ کراما گا اللہ دی شریعت تو کراما گا تو جو ہےڑا ہوا ہو ادھر دیکھو بھائی او بھائی مسلمانوں نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی قول ہے جس جیسے کو کلام ہو اللہ کا قرآن پھر اتنا موٹے لفظ واضح نس اپنے مانے بلکہ محکمہ مفسر سے بھی اوپر لگ جائے جس کا نس کا استعمال بھی نہیں ہے جہاں پر احتمال نسخ ختم ہو نسخت نہ تفسیر کا محتاج ہے نہ کسی تعویل کی گنجائش ہے سب گنجائش ہے ختم آدھے لفظوں میں اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب علم تارا اللہ د رسول دیکھ رہے سمجھو سڈا ایمان ہے اللہ د رسول سب کچھ دیکھ رہے اللہ سے جتنا پھر اللہ فرما محبوبا ویکیا نے ادھر نے تیرے امتی ہیں محبوبہ دیکھا نہیں الم تارا ویکدہ نہیں للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو تعجب دلانے کے لیے اللہ فرما الم تارا محبوب نہیں اسی طرح کی گل جویں کسی دا کوئی سجن بیلی دشمن یاری لا کے کھڑا ہوئے اگلا آ کے او بےلی سنگیا نہیں وی اپنے یار دا حال ادھرو یاری نے دعوے کر دیں ادھر دشمن کھلوتا وی شرم نہیں آگ اللہ تعالی اسی طرح ہے मिलाद मना आलियां कलमे पढ़न आलियां कर हज करने आलिया उमरे करन आलियां अल्लाह फरमान महबूबा इन नकिया नहीं आलम तारा इन नेख्या नहीं ادھر منہ اپنا یہ رکھتے کہ اص اللہ رسول نا ترتی بننے دعوے رکھتے نے انہوں شرم نہیں آدمی یو اللہ جہلہ دقابل حکومت بنا کے بیٹھے اس دے کول جل جل کے دے فیصلے کران دی خواہش رکھ دنے ہوے تیرا امتی جاویں کسے تاغوت دے کولو او امتی کا دے وقد اوم رو یکفر به انہاں نو تے میری تیری طرفوں حکم ہویا ہے خبردار تاغوت کا منکر بننا ہے وہ تاغوت کول جا کے او دے تے ایمان رکھ دنے پھر تیرے مومن میں ہو سکدے نے بھائی تسا مسلمان ہوجار اجکل آ رکھے بڑا سوکھا فلانا حج کری آ فلانا امرا کری آ فلانا نماز ماد پڑی آؤں فلانا کلما پڑی آؤں اللہ گل ہی ان پیا کردے ماں بوکھا جہما پالتے نے جہاں کرتے حج کر دکاتا سارے کم کر دے مگر یوری دا کام کافر کافر اسلام سارا یورپ والے جتنا اسلام کو سمجھتے ہیں تمہارے پیر نہیں سمجھتے تمہارے مولوی نہیں سمجھتے تمہارے نہیں سمجھتے ان کے سامنے بدھو کے بدھو ہیں دیکھ وہ کہتے ہیں تحاکم ہماری طرف کرو ان کا زور یہ حکومت ہماری مانو اور نماز پڑھو روزہ رکھو ہم تمہیں روکتے ہیں آو امریکہ میں برطانیہ میں عبادت مستقل فیکٹرییاں بنا دام مراد بدھو گو بہت اس ذات بھی کر کے آنا میں پہلو کہا گیا کلمہ اور غیر دی غلامی ایک قدی کٹھے ہو نہیں ساکتے یہ ہوئی کلمہ تے رسول نے ساپا نو پڑھایا جو ہی پڑھایا تے دی ساری دنیا دیا تا تاغت تا اللہ, اللہ دا انداز دا اللہم تارا. اے آئے دن حج دلے امر جانے ملاد کرا جنڈیاں لاؤ آلے الم لارا یہ آد مطابق چکا کرنے کلمہ پڑھنے ہال <سؤال> بھی مسلمان اللہ فرمانا با بو بائنا بے دا جا اللہ مومن ہر شہ نو جو ری دون امتا گیسلا چر کرا چاہتے نے یہ کافرا نو ہاکم من چاہیے نے جڑا ہاں کہ ہوا فراو من ہو میرا مومن ہی نہیں تیرا مومن ہی نہیں مومن ادو ہوگا جدو لاہ لاہ پہلو آئے لاہ باد جاوے وجو ہا ہائے ہائے ہائے ہا ہا کسی کو تفصیل قرآن پوچھو قرآن نے کلمے کا کی مانا دسو اور پوچھو جو کافر کو حاکم ماننا چاہتے ہیں اپنے اختیار اور مرضی سے اور اندر سے اعتقاد نہیں رکھتے کہ ان, ان کو ان کی حکومت کو ماننا کفر ہے شرک ہے اور توحید کو منافی لا ایمان کے رکھتے وہ مومن ہیں وہ موحد ہیں وہ لا کلمہ طیبہ ان کے پاس ہے, ہے پوچھو تو سہیار بول دے نہیں وقع دو میں روسور حکم ہوا تھا اس کو نہیں ماننا دو میں اللہ فرباد ان کو حکم ہوا تھا اس کو نہیں ماننا تاغوت کو نہیں ماننا ادھر دیکھ تاغوت کا مسئلہ وضاحت کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے اور تاغت تاغوت جان تو ہیں گوپال گلاسی گئے بہت بڑا سرکش بہت بڑا سرکش کےڑا ہوں دے جوڑا اللہ دے مقابلے اپنا حکم چلانا چاہے وہ بہت بڑا سرکش ہے اللہ جیسی ذات دے مقابلے اپنا حکم چلانا چاہے وہ دن آلدہ سرکش کےڑا ہوں تاغوت بہت بڑے سرکش کو کہتے ہیں اب بہت سرکش نہیں ہے حضرت ابراہیم نے ایک کلھارا مارا تے پورا مندر سوا چھڑیا کاوے سرکش تھے سرکش وہ تھا جس نے بت توڑنے کی جزا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخے میں ڈالا جس کو نمرود کہتے ہیں معلوم ہوا دنیا دے نمرود تاغوت نے بت تاغوت حقیقت نمرود، نمرود، نمرود، نمرود جیسے اللہ دے مقابلے اٹھاؤ کوشش کرنے بے جان بے غیرت ہو جان جی سڈے تابےدار بنن اللہ رسول تابےدار نہ بنان جڑے فنزیر دے کے زین دینے اللہ ان فرماتا ہے بکا لے قلندر اقبال سنا چڈا در اوچی بولو سبحان اللہ سڈا قلندر اقبال فرماندہ یاد آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے یا یا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے اللہ ہو اللہ, الل اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ بولو بولو بولو تاغت کون بنے حقیقت میں تاغود کون بنا کافر پھر نمرو اللہ کے مقابلے میں جس کی حکومت ہو جو نہ خود اللہ کا فرما بردار بنے نہ دوسروں کو بننے دے ایسے دجال کو کیا کہتے ہیں تاغود کہتے ہیں انو نو نہ مننا اے دا انکار رکھنا انہ ہی تین درجے نا طاقت ہے ہاتھ سرو کے تابوت کو یہ صاحب طاقت نہیں زبان سرو کے یہ علماء کی شان تھی علماء ربانی حقانی حکانی گولڑا جیسے اعلیٰ حضرت بریلوی جیسے علماء ربانی کا یہی منصب تھا وہ ہمیشہ دنیا کی تاہوتی طاقتوں کے سامنے کل حق بلند کر کے ان کی حکومت کے خلاف بولتے رہے اور عوام کا درجہ ہے دل میں برا جانو تاکہ اگر حکومت قائم نہیں کر سکتے طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنا ایمان تو قائم کرو نا طاقتور ہو تو حکومت قائم کرنے کا حکم ہے عاجز ہو تو ایمان قائم کرنے کا حکم ہے آگے جو سمجھ کوئی نہ اللہ اکبر و کبیرا اللہ اکبر و کبیرہ اینس طرز میں مبعوث ہوا ہوں این بفی ہم بے ضب ہے یہی مانا ہے میں ان میں مبروث ہوا ہوں زبا کے ساتھ کیا مطلب جب تاغوت کے ساتھ تاغوت کی حکومت کو آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں انکار اور نفی ہو اور نہ ماننے کا اعتقاد ہو ماننے کا نہیں جب آخری درجہ یہ ہے تو پھر سمجھو یہ زبا کا پیغام ہے جہاں پر بھی فرعون ہوں گے وہ مسلمان کو زبا کی سوچیں گے بہانا ہوشت گردی دوستو غور لال سمجھنا اللہ بک برو کبیر الہ بحبرو کبیراہ کچھ آئے میرے پاس می سوال کی یار مین دسو سد آلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور کلمی دی دعوت دیتی مکہ شریف دے اندر جنا چھ فرمایا نا شراب چھن فرمایا نہ کوئی گنا چڈن دا فرمایا سارے حکم کام اترے سن مدینہ شریف شریفر مکہ شریف چاہ کام نہیں آئے صرف عقیدہ توفید بس بس, بس،, بس. لا الہ� اللہ اللہ تو محمد ال رسول اللہ دا پیغام دا توحید اور رسالت پل دا پیغام پاک نبی نے مکہ شریف الما تو پڑھایا میں رسول نے صرف کلمہ پڑھایا تسا بھی یہ پڑھا جی باہر رسول پاک دا تے اپنا دروازہ بند ہو گیا حضور نو ہجرت فرما کے مدینہ شریف جانا پا دا چی تک بھی وجہ تلما بھی پڑھا جے یورا پالیا نو تلٹا توہا بند دی بجائے ات کوٹیا بن جے تے خالی ہاتھ جاپسی آسان لیا دسو یار وجہ کی فرق کلمی اپنا گیا ہوں می یار تر گلا ایک گل ضرور یار کلما وہ نہیں ادرک پی فرق فرچ فرق پہ یا پھر تی تو فرق پا گیا ہے گلا گلوری فرضی کہانی نہیں بنائی یقین کرنا کسمیا گہ رہا کچھ لوگ آئے سن ان میں اتراج کرتا میں گل سمجھ آئی کہ نہیں پاگ نبی صلی اللہ وسلم نے بھی یہ کر پڑھایا پڑھانا چاہتے اگر تص آخو جی اصا ہیں سرکار کلمہ ہی مکہ شریفر پڑھایا کام نہیں درکار دستا پوا بند ہوا تھوڑے واسطے خیرا باہر ملکا دروازے ویزے تے دیر اوکھے لگ نے بر تو اڈی تبلیغ دا بیزا سوکھا لگ دا ہے بجاتے دسو کیے ان دا اہر باتے یاد کلمہ ہو نہیں یا کافر ہو نہیں یا تسی ہو نہیں فرق ضرور پہ گیا دسو کا دے بیتے کلمہ ہو ہی ہے. کوئی شک نہیں <تصفح> کافر او نہیں رہے <تصفح> کوئی شک نہیں لیکفر میں کہہ رہا اللہ نے قرآن تو پوچھنے دس بابو اللہ دا قرآن کافر ہیں یا کافر بدل گئے مالک سونا دس دے والا کفر اللہ قسم کھا کے اپنی عزت ہی فرما ہے اے محبوب اسا جیڑا قران دین تیرے تے اتارا اے کافر یہود نصارا دا نام لے کثیر منہم ہم دا مرجے پیچھےو یہود نصارا نے اللہ فرماندا اے اے جڑے یہود نصارا نے انہاں دے انہاں دے دلان دے اندر سرکشی تیرے دین دی وجہ بدن دن بدن وددی بد جاوے گی کفر وددا جاوے گا کفر سخت ہوندا جاوے گا اے حسد وچ اے ہور مرتے جان گے پہلے ہو گئے ہر اگلی گل دسو کہ فرق ہوا میں بھی نہ ہوا فرق نہ ہوا کافر دشمن بن گئے اور تیسری گل ایک گئی رولا جہمے پڑھنے والے ہیں ہوں کا رولا ہے وہ رولا اللہ سونے نے فرمایا الم تارا نے فرایا تیرے امتی عاشق ہوا کوئی ملا مکر کو نہیں بیا پیا دن کے میرے مکے کا میرے مکے مسجد حرام دیا تھا بولی کردے ویخنا نہیں ہے ادھر کام ادھر ادھر کفر حکم دی حکومت مننا چاندے نے بابو معلوم ہو یا اللہ نے درسیا اجرا کافران دی حکومت مننا دی خواہش ماندی را دے رکھ دائے یہ ہوئی او بندہ ہے جد ایمان جفرق ہے توحید دی جدید نہیں یہ مشرق بن من گیا منافق من گیا ہے کافر کئی دے نے وڑ کلمہ می پڑھا بورو می رے جا اپنا بولو ریا مرو رو زمین کا کوئی بند جا تا فنیئر لگتا ہوگی ایک گل سٹ دے جی سر نہ سٹ جائے میرا سر وڑ دے قرآن تو باہر گالی نہیں کلمے کا معنی قرآن سے تاغوت کا معنی قرآن سے بولو تے صحیح بول دے نہیں ادھر دیکھو ادھر, ادھر, ادھر, ادھر جنوبی رل گئی چور کتی رل گئی تاغوت پر ہی مان لانا تہاکو میلا تاغت یوری دون آئی ہے تہاکا منہ مل تاغت ایک طرف تو دعوی کرنا ہم مسلمان ہیں اور پھر تاغوت کی حکومت کو مارنا ہو حضور کوئی شک نہیں فرما بو تھا ہر کسی نو بھی رہی دے قابل ہے جہاں دعوی ہے گل کر کے سلطان با شا جا پہلو پڑھ دے سر سارے پتا نہیں کیڑے موت میں پارٹی جی جی جی کلمے تو ویلے نے ایو شیر سمجھنے یعنی کیسے عجیب بات ہے کلما اسلام کا داخل ہی کلمے سے ہوتا ہے تو بے خبر کیسی عجیب گل سانو ایسا سوکھا پا لگ ساڈا اللہ نو بھی سڈا الہ ہے کہ لگتا ہر دانے, دوتے دانے, دوتے دانے دوتے اللہ, اللہ, اللہ اور او دانا فیکٹری لیا باقاعدہ تیار ترار ہے پہلا تسبیاں ہندی سن تو یہ نہیں سن ہوں منکیا اس طرح فیٹری تیار ہو پہلا تسبیاں ہندی سن منکے پڑد سن کو پتھر نگے نگے رکھ لیند سن گٹکا رکھ لیندی سن اس طرح اپنا وظیفہ اپنا, اپنا, اپنا ورد امت امت امت امت دے, دے سر ہوں اللہ اللہ کھینچ کے فیکٹری دا آغاز سارا کتوں پچا لان د سلطان والا رفیل ہے بے بسم اللہ اسی اللہ د لہدا بھی ہو ور عالم شفاتر آلم چھٹ سی عالم سارا ایسارا ہو بہن سی سی انہو بہو وہن سی ا پبل یاد نبی سہارا ارفی نے فرمایا اللہ دا, اللہ دا نام اللہ اللہ دا نام باوسلدار وزنی پھر تشمیش پیر مرید کوئی پتہ نہیں پار نہیں محسوس ہونا ایو جا تاغوت نال اللہ کے دشمن کے غیر نال جنگ رکھ کے دلوں کٹ کے خلاف رکھ کے اور تے محمد پچھ جا دیا حکومت وزن کنا وزن سی بنیا جو کچھ بنیا اللہ اللہ بنیاک پڑھیا جائے ابو چاہل واگ پڑھیا جائے تاغ کی حکومت ابو چاہل واگ اللہ پڑھنا سوکھا پیسان جی انہوں نے حکومت کا دشمن بنیا جائے انہوں نے رکھی جائے نفرت رکھی جائے پھر اللہ اللہ پڑیا جائے بولو مرو سوتیاں بماریاں کی گل کلمہ کلما تو دیکھو اگریزی پوچھو کیوں پڑھنا گندا اگریزا نو مسلمان کرنا پی جائے کی کرا گا ہوں تو خد یہ اتنے بچے اتر رسول پاک نے کلہ پڑھایا ادھر صرف کملی والے <سؤال> نے پڑھایا اتنے کڑی کا بھی ارادہ مڈے کا بھی ارادہ قلمے پڑھاؤ کا فر بجایش نے کہ ان بوے بند ہوئے ہاسنگ سکیما نیت ود دیا پی یورپ تو بوری پیسے پڑھایا بند ہو گیا اپنا گھر بھی شریف جانا رہا اتنے گھر بھی اٹا آلی شان بن روپیہ باہر آلام ہارک مڈا کڑی پڑھا بو ایسپرس ہو لپ ٹاپ کا توحفہ ملتا ہے میں کاری کار بیٹھا اس قوم نو پڑھدا پڑھدی سی پڑھیا پڑھیا تو فرمائی دسو آخر یار سوال یار اگر کوئی نہ دے اخلاق چنگے ہزور اگر کوئی نہ دے اخلاق ہزور چیخ لانڈ دے اخلاق دے نہیں ہو سکتی کسی دا بولتے نہیں ساڈے ہی مامے والے سنت فرما نے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حک جمیل کیا کوئی پج ہوا ہے نا ہوگا شاہ کوئی پوج ہوا ہے نا ہوگا شاہ تیرے خالق حسن ادا کی قسم اچھا بھائی چشتی روک بھی پورا کر درو گل بھی لیا سمجھا اصلی نختا تے سمجھا بھائی تے ایمان کھے رکھی بیٹھے نے جی جی پیسے بھی لے آدہ بھی پڑھا یورپ رئی تو بچے اتو کلم پڑھا پڑھا پڑھا کے اگلے ایشک آ کے کناڈا میں مقیم ہو جاؤ ادھر والی کوٹھی چڈ دو بنا دیں بن جی چکر کی پیر سبشی راول پنڈی تو ادھر ہیں لاہور تو ادھر ہیں پیر ات لب دیں اتنے بولوی کوفر کی حکومتوں کو جب مان لیا پر ایمان لا لیا لیا تو بس بات ختم ہوگی جنگ ختم ہوگی کل میں جب کل میں ایمان بھی تعبت کیسے سنو حکومتیں بنتی ہیں جنگ سے اور چلتی ہیں تعلیم سے قیام حکومت جنگ سے ہوتا ہے دوام میں حکومت تعلیم سے ہوتا ہے کیا کیا حکومت کل صرف فیصلہ جانا چل یہ پسند کردا کو نر گاٹے پہ گیا نا نفرت اللہ ہی کھڑے نے میری بس چلے میں لگا کر سیرا کر ایک اپنے اختیار سے چاہتا ہے پسند کرتا ہے ان کے پاس تحاکم کو پسند کرتا ہے توجہ ذرا تحاکم کو پسند فرما اون سچی درسیہ جائے بنی اُنا دی ہو بیتہ اُدھے کو اللہ فیصلہ لے جاوے کلمیں پڑھنا رہا دے اللہ فرمادہ یہ مومن بھی ہے مومن بللہ نہیں یہ مومن بھی تاغوت ہے بناونا خود بنا تاغتہ چلاو دی دعا تمنا رکھنی اور میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں کسی خاص ملک کی بات نہیں کرتا پوری دنیا کا حال ہی ہے اللہ تاغت کے حکم تک قائم رہے ہم ملازمت کرتے رہے نوکری مل ہیں ہیں. جمعہ, گیا رہ طرح کام چلتا رہے پتر جمع پڑھن گیا تعلیم حاصل کر لی دو شامل حال ہو گئی اللہ سڈا مرید بےچارا لگ لگ گیا اللہ خیر نہ ہو گیا پن ہو گیا ختم ہو گئی نمی پوترے تالیم نالم حکومت تالیم نی بندی جنگ پاک نبی بھی جنگ نال بنا پاک نبی نے بھی جنگ نال حکومت قائم فرمائی سی چلائی جنگ نال چلائی ووٹا نال نہیں اخلاق نال نہیں چمیاں نال نہیں کسے شہ نال نہیں بڑی اگریزاں حکومت سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی مغلوں کی ختم ہوئی جنگ نال نل بدھا نہیں جنگ نال انہاں ختم کیتی قانون کی تاریخ عالم آلم اللہ بہادر نو شریف لائے ہوئے دستور چل رہا ہے کافر مسلمان تو حکومت کھوندے نے اگر لے جنگ نا مسلمان اگر کافر دو جنگ نہ لکھوے نے پھر چلتی اگوں تعلیم اللہ بارو کبھی سونے نبی نے جنگ نال قائم فرمائی تالیم ندیاں ہزار سال تاریخ, ملت تاریخ ملت اسلام دی حکومت دی محمد کریم دی تعلیم دی برکت نہ ہی دبا ملے صحابہ کرام جدو کوئی علاقہ فتح فرما سن پچھو اپنے معلم بھیج دیں سن حضرت, حضرت فاروق عالم کے دور اندر really? so <efecto> <hoping> <الناس> کوفہ شہر بنایا گیا کوفہ وسایا گیا حضرت نے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام نو بھیجیا اور فرمایا کوفیا وی ہو خوش نصیب ہو عبداللہ بن مسعود جیسا بندہ اپنے تو جدا کر کے تہن دے رہا جنہیں پاک نبی دے سبق پڑھانے نے, ملتا نے حضرت امام اعظم مسعود دی فقہ ابراہیم نخری الکما انہ دوما حضرات نے حضرت حماد بن نبی سلیمان نبی سلیمان نے امام اعظم ابو حنیفہ نو دی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں امام مان کے بیٹھا ہیں جنہوں دے اقتدائی تباہ اندر نماز آدھا کرنے ہیں اوہ امام اعظم ابو حنیفہ ثابت دے پتر نے ثابت حضرت زوتا دے پتر نے زوتا, زوتا مولا علی دے ہاتھ دے کلمہ پڑھنالا ہے آپ دادا دا شریف پاک محمد کریم حکومت اسلام گئی دادا مسلمان ہویا اگو پوترا امام بنیا پھر اس امام دی تقلید کرنے والے سلطنت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ ترکا دی چھ سال چھ سدیاں حکومت رہی وہ ہنفیس مغل کی حکومت ہندوستان کے اے یہ ہنفی سن کیڑی شائنِ صدیاں ابو حنیفہ دے مننا نالے <سؤال> ابو حنیفہ دی فقہ مننا نالے یہ دیس اسلام دی حکومت دا سبب دے وسیلہ بن گئے او تعلیم دی برکاسی معلوم ہویا بردی حکومت جنگیاں دے نالے چل دی حکومت تعلیم دے نالے आ, कहते हैं जंग किसी मसले काल नहीं है जड़ा कु अंग्रेजी कुत्ता हो गए ओने इवे फौक मारनी ओनू आख अपने मामे न اپنے مامے نانے سکھا جنگ اتریز آیا تجارت کرنے بولے بچارے مگل <سؤال> سلطنت عثمانیہ منجی ڈا دی سردا دتا مہمان چلو کما کے اتو بھی لے جائے پتر جس لانکی دیا ماوا تھپیا تھپ کے خو کھا دی پتہ نہیں اے سپا پتر نے جدو تیرو ڈنگ بچے گا لگے گا اور قسم بھی کر گیا لکھ لانا پی سور مچھیا سے جہاں اگریزا دیا تریفا اے بڑے عظیم لوگ نے کتیا اے گداری <سؤال> مسلم دی مشہور جس طرح مشہور شہرت دی بنا گیا اسلام غدار نہیں کرتا جان بھی چلی ج سرکار ہانی نے امام مسلم آخ ہاں ہاں تلوار لے جا یہ اپنے دھیان میں بیٹھا ہوئے گا پیچھو بج نہیں اپنے فرمایا اسلام غدار نہیں میں جان تو دے سکنا مگر دھوکھا نہیں کر لاکھانا گو ریاں نے جڑے اتو گے اگلے بوش آ مہمان آیا تجارت کر کے لے جائے پچھو اصلہ کٹا کرنا شروع کردیا جنگ کی تھی جنگ نہ حکومت کا عرب کی تھی حکومت بھی جنگ کا ووٹ ووٹ ووٹ قدم دن دا ہے جس لئے آپ نے بنا لئے ہے جمعیت تھے بنائی افغانستان لڑائی کیتی تھی امریکہ نے بن گئی پھر پچھوں غلام دے کتے آپ نے تلہی مارے وہ چھاڑکے ہونا نو کہندہ ہے ہونے تس نہ لڑے آجے تس ہی نہ لڑے آجے لڑائی کسی چیز کا حال نہیں ہے بلے ناسے آلم اللہ خوانہ دکھے بلے نصیحت کرنے والے ایسے کہاں سے جنگ کر کے اپنی قائم ہوگی تو ہوں ان میری چلانی ہے لڑن کی لڑ گے تو میری چلی جائے گی لہذا لڑو نہیں لڑنا میرا کام تھا میں نے چین لی مسلمانوں سے چین لی تھی جھیل تمہارا کام ہے سلو امن اور آشتی کے ساتھ رہنا کسی کو کچھ نہیں کہنا صرف الیکشن جس کا مقدر جیت ہے بس معلوم ہوا اپنے غلاموں کو کہتا ہے جنگ سے نہیں بنتی اپنے آپ کو تو کہتا ہے بنتی ہی جنگ سے سرکار کی سبق پڑھا گیا سرکور بھی ہوئی سبق پڑھا گا حضور بھی پڑھا گیا کہ جنگ نال میں کھوئی کافراں تو ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے حضور نے فرمایا جدو حکومت دی جنگ ہوا لڑنا نہیں رسول پاک نے فرمایا حدیث انشاء اللہ کسی موجود اتنے پوریا سناواں گا کتاب بھی منظر عام پہ آ جائے گی موضوع بھی منظر عم پہ آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ گا سنا نو حضور نے مسلمانوں دی آپس دی لڑائی نو انتہائی کیتا ہے کیوں, کیوں؟, کیوں؟ او دوسروں سے چھین لی اگر آپس میں لڑو گے تو پھر تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی دوسروں کے ہاتھ میں آ جائے گی پھر. جب تاغوت پر تمہارا ایمان ہو گیا تو تم میرے بن گئے جب میرے بن گئے تو تم نے لڑنا نہیں ہے ورنہ چلی جائے گی تمہارے ہاتھ سے بول جی اس زیادہ اور اتنے ضرور گل کرا گا اسلام جنگ نہ بولو کافر جیڑے کافر لینا چاہ اسلام واسطے ووٹ یہ دسو یہ تیسری قوم بنان گی کہ نہیں بن گی نہیں کفر حکومت بنی جنگ نال اسلام چلی کا چلی تعلیم دی بنی جنگ دی بنی دے جڑے ووٹ نال اسلام دی بنانا چاہ تیسری قوم بننے تیسری قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی تیسری قوم ہزار سال کٹے رہیو بچا نہیں جم سکتا جم سکتا کر کے پجتر سال ہو گئے نتیا مجال ہے جو اسلام کا بچا بچ نکلا جا کوئی بچہ جہاں کوئی بچہ پورا لگا فرد مارا جل تو ہو تو ہوں سمجھا ہزور پاگ دیا فار کے ہوں لکھ لکھ سر مارے اندر, اندر آخ گا این دیا چپ کرے بھی ہو سمجھ آیا کہ کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں اور جو کچھ کمانا ہے ارادے سے زیادہ پا رہے ہیں وجہ کیا ہے ایمان بھی پیدا ہو گیا اور کفر بھی ختم ہو گیا کیسے جب تعلیم انہیں کی حاصل کی ان کی حکومت اون کی میں شامل ہونے کے لیے اس کو چلانے کے لیے اس کے دباؤ کے لیے تمنا کی برحب تو تاقوت کے ساتھ کفر ختم دا ہو گیا جب ختم ہو گیا تو کلمہ ہی نہ رہا می کلمے کا ختم ہو گیا جب مڑھ کلمے کا ختم ہو گیا روح نکل گئی بچوں مانا نکل گیا بچوں لفظ رہ گئے تا ادھر کفر دی طرفوں, تمام مراقت ہونی ہے شروع ہو گئی بولو تو سہی ات کرنا ہوں آخری میرے جملے بڑے زبردست ادر بےخولہ کافر بڑا حرامی ہے یورپ والے بہت بڑے خنزیر ہیں اتنا بڑے خنزیر ہیں کہ مولوی پیر تو ان کے سامنے ایمان سے کہتا ہوں یہ ناچنے والے چھوکرے سمجھو چھوکرے ہاں یہاں پر جو بات سمجھانا چاہتا ہوں دیکھو وہ اپنی حکومت منوانے پہ کیوں زور رکھتے ہیں نماز یہ وہ کوئی تے زور نہیں رکھتے اپنی حکومت تے زور رکھتے انہوں بھی سارے کام نال ہی حل ہو جس پہلا گا گا کے ساتھ مومن بنے تو ایمان اڑ ختم لیکن جس وقت میں کسی بھی تین ختم کرنا چاہوں گا میرے سوکھ ہے کی دے, دے, دے, دے, دے دے. مطالعہ کر کے مسلمان اللہ اللہ دے دربار والے کابے والے رو د رسول جانے نے اللہ د فکیر دربار تی دے دے دے دے ربدے کوئی مدرسے تالب علم مکٹھے کر لیند نے ختم دروت پڑھا دے یار اللہ اللہ کرے آجے یار الا یہ دستور دا ہے یا نہیں بولو تو سی ایک واقعہ واقعی تاریخ لو مسلمان دے وبا دکھ مصیبت دا دور آیا ہو حکم آیا کعبے تو پشاں ہو جاؤ کعبے دے داگے نہ جائے جا روزہ رسول لاگے نہ جائے جائز دے لاگے نہ جائے جا مسجد تو دور ہو جائے جائے مدرسے بند کر دیا جائے ہر شہر پشاں ہو جائے جا پر ایک منڈی نہ بند کرا جائے منڈی کرونا اچھا سچی دس ایمان کی گواہ جھوٹ نہیں بولنا سارے جہان دند یہ جنو جراثیم کہ وہ منڈی چوند یا مسیحت مطلب ہر بیماری لگن دا اگر خطرہ سمجھا جاوے جویں میں ہے جڑا سیماں تو گند کی تو غلاظت تو گندگی سے کوئی کوئی تازہ کپڑے روزانہ بدلتے رہیں تے بدلتے رہیں کپڑے بدلتے رہیں اودر در اللہ نال سے جاندے رہیے جتھے ہے ہی سارا گند تے غلاظت کتے نے مسلمان نہیں رہا مسلمان ہوں آدھا جا منڈی بند ہو سکتی ہے سامان بند ہو سکتا ہے مگر روح کا دربار کعبہ کدی بند نہیں ہو سکتا جد منڈی نہیں چڈنا ہے با چڈ یارو چیز یارویں چھڑنا محال ختم کھان پین اڈے میٹرو دکان کھلیاں بینک کھلے فیکٹریاں کھلیاں بندے دے بندہ چڑھا بندے بندہ چڑھیا کوئی بماری لگنے خطرہ نہیں خطرے کتنے دے دے دے دے ساڈے دے دے ناد خانے کرے بھی آکھے رسول دے دربار دے جانا شرک کے پیتا ساڈا بریلوی مولوی قرآن پر استغفر لهم الرسول آ. آیت پڑھدا اللہ فرما ظلم کر بیٹھو اپنی جانا میرے رسول دے دربار میں آ جاؤ وہاں بھی اتراد کرے بریلوی بھی آجت پڑھدا ہے جسے فرنگی لانتی کرونے pues لانت دی بیماری چمبڑ جاوے گی اس لیے آیا لانتی حکم ہی اس لے جسل بماریاں دا خطرہ ہوتی بماریاں لگن دا خطرہ ہوا فرما اس لے آؤ میرے حبیب کے دربار سے بندیا شرم نہیں شرم نہیں توحید کے دعوے رکھتے ہیں اجتماع ہو رہے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی سب سمے سیزن منڈی آر جانا ہن آم شیر پڑی چنیا رحمت دہار وہ لوک دیا لکھ ٹار ساڑی تھار مدیلا پڑھ دال رحمت خزینہ رحمت دزیلا اور لوگ دیا لکارا ساڑی تھارے جھیا پکار جدی کرونے منڈی یاد آ کرونے ہسپتال یاد دی مدیار کیوں ٹھار یاد آن کی وجہ ہے الٹا بند سعودی پرانو او دے گلاما نو ریزا خیرا خیرا نو پوچھ ریزا خیرا بخاری کد کے دکھا دو ایک حدیث مکھا دو اللہ نے فرمایا ہوگے وہ جیسے ببا ہو جایا جے پے بو کافر منی گئی کتوں سے پوچھو ساڈے کردر اقبال اپنی ملت کو کیا پیوند میں مگر پڑا ہوتا بوت ہومان پیلا ہوئے توڑ جسل ساگوت لو بنے سمجھ پیوند لگ گئی شامل شامل گا شکل غالب ہو جاتی آل غالب ہو جانا ہے جہاں سے۔ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میرے رسول آ اللہ کھلانا تو نہ مومن کو ایک بنا رکھو کافر کے کا لیے منڈی کھڑو رہے مسلمان منڈی رہے کافر کا عبادت خانہ بھی بند مسلمان کا عبادت لکھ لاکھ لکھ لاکھوں کھانا خراب نہ ہوئے اللہ رسول بات اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس اور تابوت کی حکومت ختم کرنے کی طاقت نہیں تو ہمارا مطالبہ نہیں ہے ضرور اٹھو لڑو ختم کرو اگر طاقت نہیں ہے تو کم اور کم دل میں نفرت رکھو اور بد دعائیں دو شریفرمایا کمزور نے نہیں حکومت مکا سکتے ان حکم فرماو اللہ نے فرمایا حکم فرما مال دے ختم کردے یہی دستور چل رہا ہے اللہ کا مسلمانوں کے لیے کہ اگر تم, اگر تم, تم میں طاقت نہیں تاغوت کو ختم تاوقت تاوقت تاوقت کرنے تاوقت کی تو بدوا کرو شرکت کی تمنا نہ کرنا تاغوت کے ساتھ شریک ہونے کی تمنا نہ کرنا تا اللہ خانت ہے پوری دنیا نظام کر کے حصے چکر لے تے رکھ اللہ دعوا تا جان چھڑا نام مرادا جان چڑا دعا نہیں کرنا این فساوڑ کی دعا کرنا اللہ لگے دعا کرو کابا بند رہے کھلی روٹی دعا کرو دعا کرانت آخو آخوا کی عمل تو دربار والے وہ لوگ گزرے نے جڑے خود بھی اللہ دی تا اللہ کی حکومت مانتے سن کے حسین پارک جانا دے کے چلے گئے اسے تو جانا دیکھ اگلے چلے, چلے گئے وہ بن گئے نا تاغوت جڑے تاغوت سن وہ بن گئے نا رحمان کے بندے اللہ کیا وہ توحید کی لانے اگر توحید کی حکومت ہوتی تو سفید جواب دیتی امریکہ برطانیہ تم تو غرق ہو سکتے ہو لیکن اللہ کا دربار بند نہیں ہو سکتا ہم مر سکتے ہیں سارے مر جائیں سارے مر جائیں کعبے دے وچ مریے یا کعبے تو باہر سارے مر سکنےاں کعبہ بند نہیں ہو سکتا رب دا دربار بند ہوئے کیوں لعنت دے دناں وچ رحمت دے دربار وال جانا ہی تے فرض ہے اور جدو پہ عزاب لانت جدو لانت پہ اسلے کی خیال ہے لانت جسے پوسل لانتا دربار والا ہے لانت جدو پوے رحمت دے دربار والی در رحمت دے دربار سے ہوئی نہیں بولو سی صرف بات کرنا چاہتا ہوں میں نے تو پہلے کہہ دیا مجھ سے میں نے پہلے کہہ دیا کرونا دس بار آئے اس سے بڑے بڑے آئے حالانکہ یہ چھوڑا گیا ہے بھی نہیں اللہ کی یہ آسمانی بلانا ہے یا انگریزی بلانا کرونا آسمانی بالانا انگریزی بولا اور اسی لیے چھوڑی گئی ہے یہ دیکھیں تو صحیح ہمارے کہنے پہ مسلمان اللہ کو چھوڑتا ہے کیا نہیں اللہ کو اللہ کو اللہ کے دین کو نعوذ باللہ جی اپنے لیے نوسط سمجھتا ہے کیونکہ نوسط سے دور ہوتا ہے بندہ برکت اور رحمت سے دور نہیں ہوتا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے بولو تو صحیح ہو خب وہ حرام زیادہ یہی آزمانا چاہتا تھا کہ دیکھیں تو صحیح اتنا بڑا اتنا عرصہ محنت کرتے رہے اپنے تعلیم و نظام کے ساتھ دیکھیں تو صحیح یہ اللہ تعالی کو نوسر سمجھتے ہیں رسول کو نوسر سمجھتے ہیں دین کو نوسر سمجھتے ہیں قرآن کو نوسر سمجھتے ہیں ہر دربار کو نوسر سمجھتے ہیں اللہ کے گھر کو نوسر سمجھتے ہیں قرآن دین اسلام کو نوسر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے اور کھانے پینے کی جگہ جہاں پر ہیں وہاں پر برکھتے سمجھتے ہیں کہ سمجھتے جب یہ سمجھتے ہیں تو بعض سمجھو بس ہمارا ہماری <سؤال> ساری محنت محنت حاصل ہو گیا نہیں بماری بلا میں قسم خدا دی کی پاسا لے لوا نا تو سویرے تک تع مسلے سناوا ایک گل حدیث ابو داود دی سنا د کرونے کی وضاحت کوئی کراچی کا ماحول بھی ہے کوئی کہیں کا ماول بھی ہے بیٹھ کر کھول کر بیٹھا بیٹھ میں بالکل ایسے ہے حدیث میں آتا ہے جب بارش ہو رہی ہو تو مسجد میں مال بھی ہیں کھول کھول کے خیtown خیtown پوچھو ماؤر ماؤر جی یہ جی جی جی جی جی. حدیث کرونے میری گلو حدیث کرونے ہدیش بولو منہ سایا جی اصا نہیں ویکب نے بارش جماعت بند کیسلمان بھٹے سچی دسیا جا مولوی کدی مسیح کی بارش ہو رہی ہے نماز پڑھا جی مسیح بارے یاد نام کوئی نی حدیش اس موقع نو پہلی بار کرونا کے موقع حدیث, دے دے دے دے دے حدیث یاد آئیے ہوں دس رسول کا سبق سفارش موقع یار بولو تو منہ مجھے فلم لگی جڑی میں گل جی بارش والی حدیث کرونے بارش دے موقع کلان موبی کی بارش ہو رہی ہے مسجد میں نہیں آنا نہیں مطلب حدیث جس واسطے کے پاؤن سانو بدھو قوم نو پاؤن جن پڑی والے میں جی مرضی کو نچا نچا ایسا آندرا کاٹ لینے حضور پتا تھا سب کا موقع تے حدیث یاد نہیں آئی بلا نو معلوم ہوا تابوت کا پریمان تھا نا جب تاغوت کی طرف سے آیا تو اب حدیث بدل گئی ورنہ رسول کی طرف سے تو کسی بیماری کے موقع پر مسجد چھوڑنے کی وعدہ کیا میں کدیس ابو داودی سنانا سنا دیا اللہ کسے ممبر کو ایلا نہیں ایک شخص ہویا ہے قوم جڑی اللہ دیا ہر کوئی سی قومی سبت کا ایک شخص سی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزرے حضور نے فرمایا یہ ابور حال کی خبر یار سنلہ حضور نے فرمایا کو میں سمو بندہ سم عذاب آیا مکے شریف دے کام آیا سی پچھو قوم غرق کو گئی اللہ نے واسطے چھٹ دیتا دتا آداب کا مستحک پر میرے گھر کے اندر آ گیا یا قائد عامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نشڑ دیتا اس لئے عذاب نہیں دیتا یہ حرم اٹھ پیا پھرتا سی ہمیں عذاب دا حق سی اگر حرم دی حدود اٹھ دا داخل ہویا پھرتا دا اللہ نے نشڑ دیتا جس لئے کام تو فارغ ہو کے واپس جان لگا ہے جیس لئے حرم دی حدود تو مار نکلے اللہ نے اتھیں غرق کر دیتا ہے اگر محمد کی گل تصدیق کرنی ایدی ہوبر پٹو نال سونے دا ڈنڈا پیا ہونا صحابہ نے قبر پٹی سونے کا ڈنڈا سویر کردیا سویر کردیا کر سم اداس کر کے نہ صرف یہ مسلا چیل لوا لو کر کردیا حدیث خلط ہو سن کے ادا مستحق ہوگ ہو جائے ہرمچاچ جائے کرونے کی وجہ حرم بند ہو جائے حق بنتا ابور بچ گیا بچ گیا سعودی عربی برطانیہ نے ان کی حکومت خود بنائی خود قائم کی خود چلا رہے ہیں خود بنا اوپر حکومت سرپرست ہاتھ رکھ کے امریکہ بیٹھا ہوا ہے بھائی یہ سب وہی تاخت کی کہانی ہے اور تاخوت کا جو ہے نا یہ رولایا کلم ختم ہوا بیٹھا ہے اس تو زیادہ مال رہی جی کتاب لینی ہو چاند شوگر دی گیول چل جاؤ انسولین چھوٹ جا پانچ سو روپے میمری کارڈ چند موضوعات ایسے ریشا لا بھی مدد اور اعتراضات داد دور ہو جان گے اللہ